قال حدثنا معاذ بن أسد قال أكبرنا عبد الله قال أكبرنا معمر عن الزهري قال أكبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مججة مجه من ذلو كانت في دارهم قال سمعت عثبان بن مالك الأمصارية ثم أحد بني ثاليم قال ودا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافع عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يرتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاذ فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليب على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد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 امیر فی الحدیث الامام محمد ابلاسما البخاری رحمه اللہ تعالی باب العمل یو بتاغ به وجہ اللہ اس باب سے مقصود یہ ہے کہ وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضاج چاہی جائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب مقصود ہو تو وہ عمل بڑا کارآمد نفع بخش اور بہت ہی عمدہ بہترین ہے باپ یہاں پر لانا امام بخاری رحمہ اللہ کی حسن ترتیب اور بہت ہی ذہانت اور فضانت کی دلیل ہے کہ جس عمل سے اللہ کی رضا چاہی جائے وہ عمل بڑا ہی با ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پر کا مستحق بنتا ہے حسن ترتیب یہ ہے کہ جو باب پیچھے گزرا کہ انسان جب ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نبی اسلام کی حدیث کے مطابق اس کا عذر یا اس کے عذر ختم ہو جاتے ہیں اور اس پر اللہ کے حجت قائم ہو جاتی اب وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں حق کو نہیں سمجھا یا میں توحید کو نہیں سمجھا یا مجھے توبہ کا موقع نہیں ملا کیونکہ ساٹھ سال کی عمر بڑی کافی ہوتی ہے ان سارے امور کو سمجھنے کے لیے پھر اللہ آباد نے یہ بھی فرمایا کہ وجہ حکم النظیر وجہ کہ تمہارے پاس ڈرانے والے انبیاء بھی آئے تھے تو پھر تو یہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جانا سارے عذر یقیناً ختم کر دے گا کیونکہ عذر تب آپ کا سنا جاتا جب حق آپ کے ذہنوں پر چھوڑا جاتا کہ خود ہی حق تلاش کرو خود ہی اسے سمجھو خود ہی اسے اپناؤ یاد و معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول آئے اور وہ مکمل دین لائے اور اس کو پیش کیا عمل کر کے بتایا اور سمجھایا ایک ایک نکتہ واضح کر دیا تو اب نہ سمجھنے والی بات کہاں سے آ گئی جب کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر دنیا سے گئے تھے کہ درست حکم انلبئی واہ لئی سوا کہ میں تمہیں ایک بہت ہی روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے تو بالکل دین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا وہ نصف نہار کے سورج سے زیادہ چمکدار ہے اب ایک انسان کا کہنا کہ میں نہیں سمجھ پایا یا میں توحید کو نہیں جان پایا تو اس کی یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے اور کوئی ازر اسے چھڑا نہیں سکتا حجت قائم ہو چکی ازر ختم ہو چکے یہ پچھلا باپ جو گزرا امام بخاری یہاں دوسرے باپ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے نزاق کے لیے جب بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل بڑا پدی کا مستحق ہوگا مانا ایک انسان اگر ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس عمر سے اس کو ایک احساس پیدا ہو جائے حسن عمل کا اور اللہ کی رضا جوئی کا یہ مانا نہیں کہ ساٹھ سال کا ہونے کے بعد اس کی نیکی قابل قبول نہ ہوگی کہ وہ ساٹھ سال کا ہو چکا نہیں یہ نیکی کسی بھی عمر میں کر لے اور توبہ کسی بھی عمر میں کر لے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو ساٹھ سال کی عمر جو ہے اس میں حجرتیں تمام ہو جاتی ہیں اور عذر ختم ہو جاتے ہیں لیکن کسی بھی عمر میں انسان کوئی نیکی کرے اللہ کی رضا کے لیے یہ دعبۃ النسور کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کرے گا اور بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولِ توبہ کی دو حدیں بیان کی ہیں ان دو حدوں سے قبل بندے کی توبہ قبول ہو جائے گی ایک ہر انسان کی ذاتی حد ہے اور وہ اس کا وقت موت ہے نبیر اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ قبول طعبہ سے معلوم یا غرغر کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان اس کے حلق میں نہ پھنس جائے وقت نظر آ جائے موت نظر آنے لگے اور یہ سانس اٹکنے لگے اب وہ کہے کہ میں توبہ کر لیتا ہوں تو اب وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے اس وقت سے قبل جب بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا چاہے وہ توبہ ساٹھ سال کی عمر میں ہو ستر سال کی عمر میں ہو الغرض یہ کہ وہ حالت نظار سے قبل توبہ کر لے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یہ ہر بندے کی ایک حد خاص ہے جو ہر بندے کے ساتھ ہے کہ اس کی موت سے قبل اس کے لیے توبہ کا امکان موجود ہے اور دوسری حد عمومی ہے اور وہ ہے قیامت کا بقو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور وہ دروازہ توبہ کا بھی ہے تو اللہ رب العزت سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دے گا مانا توبہ کا دروازہ مسلود ہو چکا اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں عمل کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہے تو ان عمومی دلہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ساٹھ سال کی عمر تک پہنچنے پر بندے کے عذر کا ختم ہونا اور چیز ہے اور اس عمر میں اس عمر میں توبہ کر لینا اور عمال صالح کی انجام یہی اور چیز ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس باب کے فوراً بعد یہ باب قائم کیا جو کہ حسن تردید کو ثابت کرتا ہے بلکہ بخاری کے بعض نسخوں میں یہ باب نہیں ہے اور اس باب کی احادیث پچھلے باب کے ساتھ مربوط ہے امن بطال جو صحیح بخاری کے اشارے ہیں اس نسخے میں یہ باب نہیں ہے اور اس باب کی حدیثیں پچھلے باب کے ساتھ منسلک اربن بطال نے یہ توجیہ پیش کی ہے یہ مناسبت پیش کی ہے کہ ماں بخائی رحمہ اللہ نے جو باب غائم کیا ساٹھ سال کی عمر کا عذر کے ختم ہونے کا اور اس کے ساتھ یہ احادیث بھی نقل کی تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اس یہ عمر عذر ختم کرنے والی ہے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہی اگر بندہ اس عمر میں توبہ کر لے تو اس کی توبہ رد کر دی جائے گی کسی بھی عمر میں بندہ توبہ کر لے کسی عمر میں اس کو نیکی کا خیال آ جائے دین داری کا شوق آ جائے اور مقصود اللہ کی نظا ہو تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو بھی قبول کر لے گا اور ان نیکیوں کو قبول کر لے گا اور جو بھی عمل وہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یقیناً وہ قابل قبول ہوگا تو ساٹھ سال کی عمر ستر سال کی عمر یہ قبول عمل میں رکاوٹ نہیں ہے یا قبول توبہ میں رکاوٹ نہیں ہے لیکن حجت ضرور قائم ہو جاتی ہے کہ بندہ اس عمر میں اگر پہنچ چکا ہے اور اب تک وہ توبہ نہیں کر رہا اور اس کی موت واقع ہو جائے اور وہ کہے کہ میری عمر کم تھی اور میں توبہ کا موقع حاصل نہیں کر پایا تو اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی ایک عمدہ ترتیب کے ساتھ یہ باب قائم کیا اور اس میں تین حدیث نقل فرمائی ہیں. ایک حدیث کی تم اشارہ دیا ہے صرف کہ فی حسف کہ اس باب میں فرد کی حدیث پیش ہو سکتی ہے جمعہ بخاری یہاں لائے نہیں ہیں اس کی کئی وجوہات بڑی وجہ یہ کہ اختصار مقصود ہے حدیث کو پورا یہاں نقل کر دیں اور اسی طرح اگر ہر مقام پر کریں تو کتاب کا حجم بہت بڑھ جائے گا جب کہ کی یہ حدیث صحیح بخاری میں اور مقامات پر موجود ہے تو بہت زیادہ تکرار نہ ہو کیونکہ وہ حدیث پیچھے گزر چکی تو طلبہ کو امام بخاری نے ایک اشارہ دے دیا کہ اس بار میں وہ سعد والی حدیث چل سکتی ہے یہ سعد کون ہے یہ سعد نبی بقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے عظیم صحابی ہیں اور ان کی حدیث کی طرف اشارہ ہے اس میں بھی ایک طویل قصہ ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ سعد میں رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے تو نبی علیہ السلام ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اساد نے کچھ باتیں کیں کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے مالدار تھے وہ اپنے مال کے تعلق سے کچھ سوال کیے اور آپ نے جواب دیئے آخر میں سال میں بقاس نے ایک بات کہی نبی علیہ السلام سے ایک بہت ہی رنج و علم کے تناظر میں افسردہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے صحابہ میں سب سے پیچھے رہ گیا اپنے ساتھیوں میں اپنے دوستوں میں یعنی میرے تمام جو میرے دوست تھے ہم عمر ساتھی تھے وہ سارے رب آلہ تک پہنچ چکے ہیں اور میں ابھی تک زندہ ہوں کوئی شہید ہو چکا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ کر اس کی نذا دوستوں کے پیچھے رہ گئے ہو دوست تمہارے چلے گئے تم تب زندہ ہو تو سنو اس زندگی میں تم جو بھی نیکی کرو گے اشرد یہ کہ قبضی ب ہی وج اللہ تمہاری اس میں طلب جائے وہ اللہ کی نذا ہو مقصود اللہ کی نذا ہو ریاہ کاری نہ ہو کوئی غرور نہ ہو کو دنیا کا فخر نہ ہو دنیا کی شہرت نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے رضا مقصود ہو تو جو بھی عمل کرو گے تم اس عمل کے ذریعے ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ گے رفت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور تم کثرت اعمال کے ساتھ بے تحاشا دراجات لا کما سکتے ہیں یہ ہے وہ حدیث جس کے طرف ماں بخاری نے اشارہ کیا کہ فی حسا کے اس باب میں جناب اس میں اوقاف کی حدیث پیش ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال کے تعلق سے یہ بات سمجھائی کہ اپنے دوستوں کے چلے جانے کے بعد اپنی زندگی میں تم جو بھی نیکی کرو گے وہ نیکی تمہارے لیے جنت کے درجات اولا کا باعث بنے گی ہاں شرط یہ ہے کہ تب تب ہی بہی اللہ تم اس نیتی کے ذریعے اللہ کی نذا کی متلاشی ہو اور اس کی نذا کی طلب ہو اس سے امام بخاری کا استضار یہ ہے کہ ایک انسان عمر کے کسی بھی حصے میں ہو اور اگر وہ نیک عمل کرتا ہے اللہ کی جو جوئی کے لیے تو عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوگا اور جنت کے درجات اولا کا باعث ہوگا وہ عمل وہ پچاس سال کی عمر میں کرے ساٹھ سال کی عمر میں کرے جوانی میں کرے بڑھاپے میں کرے کسی مرحلے میں کر لے کیونکہ نبیر اسلام نے نیکی کے تعلق سے عمر کے کسی حصے کو مقین نہیں کیا تو کسی مرحلے میں کر لے وہ عمر کے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور وہ عمر اس کے لیے دراجات ادا کے حصول کا باعث بنے گا یہ ہے وہ فائد والی حدیث جس کی ترگمہ بخاری نے اپنے اس باب میں اشارہ کیا کہ فی ہی فائد اس باب میں سعید ملوقات کی حدیث پیش کی جا سکتی ہے وہ آپ صحیح بخاری ہی میں تلاش کر کے نکال لیں اور اس کو پڑھ لیں اور اس میں یہ مضمون آپ کو ملے گا کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ایک انسان نیکی کر لے ہم مقصود اس کا اللہ کی نظا ہو تو یقیناً وہ نیکی اس کے لیے باعث شرف ہوگی اور جنت کے دراجات اللہ کا ذریعہ بنے گی میں وہ شد جنت میں جائے گا اور جنت میں بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا اور ایسا تم کتنے عمل زیادہ کرو گے اگر جو تمہارے دوست تم سے قبل دنیا سے جا چکے اور تم باقی ہو یہ جو عمر تمہاری زیادہ دوستوں سے ہوئی اس کو اگر تم نیکیوں میں صرف کرو گے تو یقیناً وہ نیکیاں تمہارے لیے بلندی ادرا کا باعث ہوں گی بس شرط یہ ہے کہ وہ نیکیاں اللہ تعالی کی نظا کے لیے ہوں گا دوسری یہ چیز یہ محمود بن ربی نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہت ہی عمر تھے کہ جو حدیث امام بخاری پہلے لائے ہیں اور پھر دوسری اس کے بعد در بھی ایک ہی قصے سے متعلق ہیں تو پہلی جو حدیث ہے محمود بن روی وہ کہتے ہیں کہ آقا من مجل محمود بن روی کہتے ہیں کہ ان کو نبیر اسلام سے ایک کلی کرنا یاد ہے. یعنی کلی مجہ منہ میں پانی ڈالنا اور پھر اس منہ کو صاف کرنے کے لیے اس پانی کو باہر پھینک دینا جس کو کلی کہا جاتا ہے تو محمود بن روی کہتے ہیں کہ مجھے نبیر اسلام کی کلی ایک یاد ہے اور وہ کلی مجہہ بن دل ایک ڈول سے آپ نے کی تھی ڈول میں پانی تھا اور اس میں سے آپ نے چلو بھر کر پانی اپنے منہ میں ڈالا اور آپ نے کلی کی اور وہ کلّی محمود میں ربیع کے چہرے پر کی تھی جیسا کہ دوسری حدیث میں صراحت ہے کہ مجہہ فی وج ہی کہ نبیہ السلام نے وہ کلّی میرے چہرے پر کی تھی اور یہ قصہ ان کے گھر میں تھا فی رحم ان کے گھر میں اس وقت محمود بن روی کی عمر پانچ سال تھی اور انہیں اس چھوٹی عمر ہونے کے باوجود یہ قصہ یاد تھا کہ جب علیہ رسلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے وزو کرنے کے لیے پانی لیا اور جب کلی کی کلی کا پانی آپ نے میرے چہرے پر ڈالا اس میں کئی نکتے ہیں ایک یہ کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اعلی اخلاق کے مالک تھے حالانکہ سردار کائنات انا سید وال نے آدم والا فخرا اور صاحب مقام محمود لیکن جو آپ کی محبت شفقت اور توازر دلیل ہے یہ قصہ کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک اور تھوڑا بہت ایک حسی مذاق فرما لیا کرتے تھے ایک مزاحبت بچوں کی دلجوئی کے لیے اور ان کی محبت اور شفقت ممزور کرانے کے لیے تو آر سر صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود بن روی کے چہرے پر کلی فرمائی اور پھر یہ بھی ایک مقصود ہو سکتا ہے کہ وہ پانی جو نبیر اسلام کے منہ مبارک سے نکلا اور محمود کے چہرے پر گرا تو نے اس کے عوض میں کتنی اللہ تعالی برکات دے گا اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ آپ کا منہ مبارک اور آپ کا لعاب ذہن بڑا ہی بابرکت تھا اور جس کے بابرکت ہونے کے کئی قصے کتب حدیث میں وارث ہیں پانی کی برکت کھانے کی برکت آپ کے لعاب ذہن کی وجہ سے کئی صحابہ کو شفا کا مل جانا حتیٰ کہ ٹوٹی ہڈی کا جڑ جانا وغیرہ وغیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلی کا پانی وہ پانی بھی وضو کا تھا اور آپ وضو فرما رہے تھے اور آپ کا لعاب دہن اس میں شامل تھا اور وہ محمود کے چہرے پر گرا اور آپ نے گرایا ایک مداخبت کا انداز بھی تھا اور یہ ساری برکات محمود کو اس نتیجے میں حاصل ہوئیں ہوں گی یقینا ہمارا اس پر ایمان ہے اس سے محدثی نے ایک سوال اور کیا ہے اور وہ یہ کہ ایک بچہ نو عمری میں سغر سنی میں کو حدیث نبی علیہ اسلام کی اور جوان ہونے کے بعد اس کو بیان کرے تو وہ حدیث صحیح مانی جائے گی یعنی چھوٹے بچے کا حدیث بیان کرنا اس کو محدس نے قبول نہیں کیا کچھ چار سال کا بچہ پانچ سال کا بچہ قالا قالہ رسول اللہ کہے تو اس کو محدسین نے قبول نہیں کیا لیکن اگر سمار اس کا چھوٹی عمر میں ہو اور روایت بڑی عمر میں ہو تو وہ قابل قبول ہے توانچی محمود بن روی یہ واقعہ جو انہوں نے بیان کیا کلی کا اس وقت وہ پانچ سال کے تھے اور جب اس کو بیان کیا تو وہ بڑے ہو چکے تھے تو بچپن کا سماعت یعنی تین سال چار سال پانچ سال کی عمر کا سماعت اگر ہو لیکن بیان اس کا بڑا ہونے کے بعد کرے تو وہ حدیث قابل حجد ہوگی قابل قبول ہوگی اس طرح کافر اگر کوئی حدیث بیان کرے تو حدیث قابل قبول نہیں ہے لیکن کافر اگر اسلام قبول کر لے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بیان کرے کہ میں نے فلاں وقت یہ دیکھا تھا کہ فلاں وقت میں نے یہ سنا تھا چونکہ اب وہ اسلام قبول کر چکا اور اسلام قبول کرنا اس کی توثیق ہے تو اب وہ قابل قبول ہوگی اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پانچ سال کی عمر کافی ہے ایک بچے کے سما کی صحت کے لیے اس میں اگر جو بڑا اختلاف ہے مگر راضی قول یہی ہے کہ بچہ اگر سنِ تمیز کو پہنچ جائے اور وہ امتیاز کرنے لگے چیزوں کے بیچ تو پھر اس کا سما قابل قبول ہوگا تو عمر کا ذات ہم محدد نہیں کر سکتے ہر بچے کی اپنی ایک تمیز کی عمر ہوتی ہے اور امتیاز کرنے کی عمر ہوتی ہے کسی میں صلاحیت پانچ سال کی عمر میں آتی ہے کسی میں سات سال کی عمر میں تو اصل چیز تمیز ہے نہ کہ عمر کا تعین اور یہی قول زیادہ راجے ہے باہر کیف اس کے مباحث اور بھی ہو سکتے ہیں مگر ہم تصویر میں نہیں جاتے تو محمود ربی فرماتے ہیں کہ نبی السلام خالد کا تشریف لائے اور آپ نے وضو کیا اور آپ وسلم نے میرے منہ پر جو ہے وہ کلی کی اور پھر نبی اسلام کے ان کے گھر آنا اس میں اسبانے مالک نبی اسلام کے صحابی بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑے ناتواں ہو گئے تھے اسلام سے عرض کیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی گھر کے کونے میں آپ دو نفر پڑھ لیجیے تو میں اسے مسجد بنا لوں گا اور جب میں کبھی مسجد میں نہ آ پاؤں بڑا سلے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے بہت وقت بارش ہوتی ہے پھر ہم اسی جگہ نماز پڑھوں جو مسجد ہوگی جس کو مسجد بنا لوں تو آپ ایسا کیجیے آپ تشریف لائیں اور کسی جگہ کا انتخاب کر کے وہاں دو نفر پڑھ لیں تو میں وہ حصہ جو ہے مسجد کے طور پر اس کو مختص کر دوں گا تو آپ اس کے کہنے پر تشریف لے گئے یہ بھی نبیل اسلام کا ایک ایک اور ایک اچھے اخلاق کی دلیل کہ آپ نے صحابی کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے گھر تشریف لے گئے آپ کو وضو کا پانی پیش کیا گیا کہ آپ نے وضو کیا اور اس موقع پر آپ کی ضیافت کا ذکر بھی ہے کھانا پیش کیا گیا اور آپ نے کھانا تناول فرمایا کچھ اور باتوں کا ذکر بھی ہے اور آپ کے وضو کے دوران یہ کلی کا قصہ بھی جو جو محمود نے بیان کیا وہ بھی ہے اور آخر میں رسول اللہ شاع رمایا عبد الوم القیام یقود اللہ اللہ یا بزاغی بحا وجََ اللہ اللہ ہر اللہ النار جو بندہ قیامت کے دن آئے اور وہ لا الَََ اللہ پڑھتا ہو اس کا اقرار اس کا اعتراف اور اس کی گواہی صدق دل سے دیتا ہو اور ساتھ شرف یہ کہ یا بتا گئی بے حافظ کہ اس کلمے کو پڑھنے میں وہ اللہ کے نظا کا متلاشی ہو وہ الا اللہ کا اطرار کرتا ہو اس کا فہم اس کو حاصل ہو سچی گواہی دیتا ہو صدقے دل سے اور شرط کیا ہے شرط کو دنیا داری نہیں بلکہ اللہ کی رضا یہ کلمہ پڑھنا دنیا کی طرف کے لیے نہیں یہ دنیا کی شہرت کے لیے نہیں یہ دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ اس کلمے کو لے کر آئے گا اللہ کی رضا سے پڑھتا ہوا تو اللہ حرم اللہ علیہ نار اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا یہاں بھی ماں بخاری کا استعمال یہ ہے کہ یہ کلمے کی شہادت اور کلمے کا پڑھنا بشرط یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو دنیا داری کی خاطر نہ ہو جب بھی پڑھ لے گا وہ قابل قبول ہوگا اس میں عمر کا تعین نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جب بھی توفیق دے دے اور پھر وہ کلمے وہ پوری طرح ڈٹ جائے اور ثابت قدم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اور جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اگر اس کے گناہ ہو تو این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمہ توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو ابتدا جنت میں داخل کر دے یا اس کی مشیت اگر چاہے گناہوں کی سزا دینا تو وہ سزا بھی دے سکتا ہے لیکن پھر آخر اس کلمے کی برکت سے اسے جہنم سے نکال دے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا تو حرم اللہ علیہ نار کے دو معنی اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا ایک معنی ابتدا جو اس نے علمہ پڑھا اور اس کا اقرار و اعتراض کیا اللہ اس توحید کی برکت سے کہ وہ اللہ کی نظا کا متلاشی ہے اس کے گناہوں کو معافی کر دے اور اس کو اول عمر سے ہی جنت کا داخلہ عطا فرما دے تو اس طرح جہنم اس پر حرام ہو گئے کہ بالکل جہنم میں داخل نہیں کیا گیا اور یا پھر یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی توحید قبول تو کر رہا ہے مگر جو اس نے سابقہ عمر میں گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گناہوں کی سزا دے اس کی مشیت اور حکمت کا تقاضہ تو اس کو سزا دے گا اور پھر بھی لا کے سزا پوری ہو جائے گی تو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا تو اس صورت میں اس حدیث کا معنی یہ ہوگا حرم حر اللہ علیہ نار کے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی کی حرام کر دے گا اپنے گناہوں کی سزا ضرور پائے گا لیکن پھر آخر اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا تو معنی یہ شخص جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا اور توحید کی برکت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن ایک بندہ اگر توحید کا فہم نہیں رکھتا کہ کلمہ کا اقرا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا اور اس کے فہم توحید میں دراڑے ہیں اشکالات ہیں شکوک و شبہات ہیں تو ایسا بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور کبھی وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا تو اصل امام بخاری کا مقصود یہاں یہ ہے کہ یہ کلمہ جب بھی اللہ طرف پڑھنے کی توفیق دے دے تو جو ساٹھ سال کی عمر والا قصہ ہے وہ اتمام حجت عمر ہے کہ اس کے عذر ختم ہو گئے لیکن اس عمر میں بھی اگر وہ توحید کی طرف آتا ہے اور توبہ کی طرف آتا ہے اور شرط یہ کہ اللہ کے نظام مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ زندگی کی قبول کر لے گا اور اس بندے کو نجات عطا فرما گا جی یہ حدیث اس باب میں تیسری حدیث ہے جس کے راوی محدث امت ابو حریرا حضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کرتے تھے یقود اللہ تعالی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یہ حدیث خود سی کہلاتی ہے اس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو کسی حدیث کو اللہ کی طرف منصوب فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے ویسے تو ہر حدیث اللہ تعالی کا فرمودا ہے اللہ تعالی کی وحی ہے اس حدیث کو خاص شرف حاصل ہے اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما دیں کہ اللہ فرماتا ہے تو وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مال عبدل میں نے اندی میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں کب اذا قبضت تو سفی ہو جب میں اس کی صفیہ کو قبض کر لوں صفی سے مراد اس کی وہ چیز جو اس کو پیاری ہے جس سے اس کو محبت ہے اور بڑا پیار ہے اس کو میں قبض کروں اس کو اٹھا لوں وہ سفی کوئی بھی شعر جیسے اس کا بیٹا ہے چھوٹا ہو یا بڑا یا اس کا بھائی ہے یا اس کے والدین ہیں سب مراد ہو سکتے ہیں یا صفی سے مراد اس کی اپنی کو پیاری چیز جیسے اس کی نگاہیں ہیں بنائی ہے بنائی چھین لوں یا اس کی قوت گویائی چھین لوں زبان سے اس کا بولنا ختم کر دوں یا قوت سے چھین لوں اور اس کے کان بہرے کر دوں تو فرمایا کہ جب میں اس کی صفی پیاری چیز کو چھین لوں خمز کر لوں من اہل دنیا جس کا تعلق دنیا سے ہے سمہ تاسا پھر وہ بندہ اس چھین لینے پر احتساب کرے احتساب کا معنی کیا ہے احتساب سے دو چیزیں مرادیں ایک اللہ تعالی سے اجر لینے کے لیے صبر کر لیں. یعنی میں نے چیز چھین لی اور بندہ احتساب کا مظاہرہ کرے معنی صبر کر لے اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے اور احتساب میں ایک نقطہ اور ہے اور وہ ہے اللہ کی نظا کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظا کے لیے یعنی وہ احتساب جس میں اللہ کی نظا نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے تو سم تصب کا میں صبر و وہ طالب من اللہ خالص مخلص صبر بھی کرے اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرے اور بالکل خالص مخلص ہو کر اس کی جوئی کے لیے سماح کا صاحب میں نے بندے کی پیاری چیز چھین لی اور وہ صبر کرے تو میرے پاس ایسے بندے کی کوئی جزا نہیں ان الجنہ سوائے جنت کے یہ انداز ان ایک حسر اور قصر کا ہے کہ ایک بندہ جسے کسی چیز سے پیار ہے وہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے اس کا بھائی ہو سکتا ہے یا اور کوئی تعلق دار ہو سکتا ہے یا اس کے جسم سے متعلق کوئی چیز ہو سکتی اس کی آنکھیں ہیں اس کی بینائی ہے اس کی زبان یا سماعت ہے میں وہ چھین لوں اور اس پر وہ و بکا نہیں کرتا وویلا نہیں کرتا ہر ناکہ سے شکوے نہیں کرتا بلکہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے اور اللہ تعالی سے اجر لینے کا متمنی ہوتا ہے اور اس میں بالکل وہ خالص اور مخلص ہے یہ نہیں کہ وہ اللہ سے اجر کی باتیں کر رہا ہے اور باتوں میں ریاکاری کاری ٹپکتی ہو بلکہ اندر ہی اندر یہ چیز وہ طے کر چکا کہ میں اس پر صبر کروں اور اللہ سے اجر لے بعض لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں زبان پر صبر کے الفاظ لاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی بات کرتے ہیں مگر وہ بات بھی ریاکاری کے زمرے میں ہوتی نہیں یہ معاملہ اخلاص کے ساتھ ہو صبر بھی اخلاص کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ سے اجر لینا بھی اخلاص کے ساتھ ہو تو فرمایا کہ جس بندے کی میں کوئی پیاری چیز قبض کر لوں اور وہ بندہ صبر کر لے تو ایسے بندے کے لیے میرے پاس کوئی صلاح نہیں ہے سوائے جنت کے امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ یہ نیکی بھی کسی وقت ہو سکتی ایک بندہ ساٹھ سال کی عمر کو ہے اللہ اس کے بیٹے کو چھین لے اس کی بنا چھین لے یا اس کی کسی اور پیاری چیز کو چھین لے یہ نہیں کہ وہ ساٹھ سال کا ہے کیونکہ عذر ختم ہو گئے تو نکی کا صلہ نہیں ہے میں بالکل صلاح اس کو ملے گا تو کا ختم ہونا اور چیز ہے اور توبہ کی قبولیت اور چیز ہے اور امال صالح کی قبولیت اور چیز ہے تو ان مسائل کو آپس میں خلط مرد نہ کیا جائے بلکہ ہر معاملے کو جدہ زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک بندہ جس عمر میں نیکی کرے جس عمر میں عمل کرے بس اس عمل کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو اور اس میں ریا کاری کا شائبہ نہ ہو تو اللہ رب العزت و عمل قبول کر لے گا اور اس عمل کا خلا اپنے بندے کو عطا فرمائے گا اور یہاں خاص طور جس عمل کا ذکر ہے وہ ہے کسی شخص کی سب سے پیاری چیز جو اس کی اولاد ہے اس کا بیٹا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اس کی روح قبض کر لی بندہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کا بڑا صلہ اللہ کے ہیں بلکہ بعض بندے صرف صبر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حمد و صنار بھی کرتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے ایک چھوٹے بچے کی روح قبض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور تھا اس کی روح قبض کر لی یہ جی اللہ تیرا حکم تھا میرا بندہ کیا کر رہا ہے تیرا بندہ تیری حمد کر رہا تیرے اس فیصلے کی تعریف کر رہا ہے تیری رضا پر راضی ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے ہمادین کا جو علاقہ ہے جنت میں وہاں اس کا عالی شان گھر بنا دوں جہاں ہمادین داخل ہوں گے ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے سکھ ہو دکھ ہو آسانی ہو تنگی ہو رضا ہو یا ناراضگی ہو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے تو ان کا یہ مقام تو ان کو ہمادین کے علاقے میں جگہ ملے گی ایک صحابی نبی اسلام کے پاس آیا کرتا تھا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بڑا اس سے اظہار محبت کرتا بڑا اس سے پیار کرتا اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہیں بڑا اس سے پیار ہے جی مجھے بڑی اس سے محبت ہے ایک دن وہ شخص اکیلا آ گیا تو آپ نے پوچھا کہ معا فائلہ فلان آج تمہارا بیٹا کیوں نہیں آیا تو کہا کہ باقی صحابہ نے جواب دیا کیا رسول اللہ معبن ہو وہ شخص نہیں آیا کیونکہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیا اور اس کو دیکھا تو فرمایا کہ الا اللہ تو خب اللہ تر بابل جن اللہ و جدتا ہو روکا کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تم جنت کے دن جس پروازے کی طرف جاؤ گے اسی دروازے پر اپنے بیٹے کو کھڑا پاؤ گے تمہارے انتظار میں انتظار اس لیے کرے گا کہ میں نے دنیا میں اپنے باپ کو داغی مفارت دیا باپ نے کتنا صبر کیا ہوگا اسے چھوڑ کر میں جنت میں نہیں جا سکتا اس کو ساتھ لے کر جنت میں جاؤ گا تو رسول اللہ صبح نے فرمایا کہ جس دروازے کی طرف جاؤ گے اسی پر اپنے بیٹے کو کھڑا پاؤ گے اور وہ تمہارا منتظر ہوگا صحابہ کرام چونکہ ایسے معاملوں کو بڑے حریث ہوا کرتے تھے کامیابی سمیٹنے کے لیے جنت کے داخلے کی کے معاملے میں تو السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم الہ خاص سا کیا یہ فضیلت اس کے لیے خاص ہے جس کا بیٹا فوت ہوا جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ جنت کے دروازے پر تم اپنے بیٹے کو پاؤ گے کیا اس کے لیے خاص ہے یہ رسول اللہ, اللہ شاطر میں بل کلے کل کم نہیں یہ سب کے لیے ہے یہ فضیلت سب کے لیے ہے تو مانا اللہ تعالیٰ کسی بندے کے محبوب سامان کو محبوب چیز کو لے لے اور بندہ اگر یہ تین مظاہرے کرے صبر کا اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کا اور یہ معاملہ اخلاص پر ہو کیونکہ کچھ لوگ صبر اور اجر کی بات کرتے ہیں اس کو ریاکاری کے خور میں لپیٹ کر وہ بھی قابل قبول نہیں باقی وہ دل سے صابر ہو اور دل سے اللہ کی رضا کے متلاشی ہو اور اس معاملے میں وہ خالص اور مخلص ہو تو اللہ رب العزت اس کو یہ صلاح دے گا کہ اس کو جنت عطا فرما دے گا بلکہ بڑے حسر کے اسلوب میں یہ بات فرمائی گئی کہ اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں یقیناً اس کو جنت کا داخلہ حاصل ہوگا اور یہ فضیلت عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہوا کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے عمر دی اور وہ ساٹھ سال کو پہنچ گیا تو اتنی عمر پا لینے کے بعد وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا لیکن اس عمر کو پا لینے کے بعد اب اگر اس کو توبہ کا خیال آئے نیک راستوں کا خیال آئے اور وہ سابقہ زندگی سے بیزار ہو جائے اس پر نادم اور شرمندہ ہو اور توبہ کرنا چاہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حالت میں نفس جائے اسی طرح کسی عمر کے حصے میں اگر وہ نیک کا شروع کر دے اس پر قائم ہو جائے اور پھر نیکمال کرتا ہی جائے بس شرط یہ کہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہو اور وہ نیکی بالکل خالص اور مخلص ہو کر کرے تو اللہ رب العزت اس نیکی کو قبول کرے گا اور وہ نیکی اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور باعث ہوگی ب توفیق و بعد اللہ تعالیٰ اقول و قول ہزا وصطر الماخل العین الحمد للہ الحمد لعمین